اعلی بریلوی کا خطاو رضویہ کا جو خطبہ ہے تاریخ اسلام میں علم فضاحت بلاغت اور ادب کا شاہکار ہے کسی فقیر نے ایسا خطبہ نہیں لکھا اور اتنا بڑا برات استحلال کسی نے نہیں کیا برات استحلال سمجھنے کے لیے بھی درس نظامی بندہ پڑھا ہو تو اس کو سمجھ جاتا ہے آپ بطور برات استحلال اس خطبے میں اسی کتابیں لائے فکا کی میں بڑا افسوس کرتا ہوں اس گل ہوتے کہ کاش کے آلہ حضرت بریلوی ایک سرف اتنے بھی خطبہ لکھ جائدے ایک ناو ہوتے لکھ جائیں ساڑھے واسطے کتابیں ڈوڑھنے کا مسئلہ نہیں سے رہنا بہرحال اللہ کی اپنی شان ہے اعلی حضرت کو موقع جتنا ملا اسی کتابیں لائے سات نام لائے اور تین اصطلاحات لائے تو نبے چیزیں اعلی حضرت بریل بھی لائے ان محافل کا کوئی مقصد نہیں ہے نعرے لگوانا اپنی شہرت کروانا پیسے اکٹھے کرنا کوئی مقصد نہیں یہ چیزیں خسرت دنیا والا خرا ہے ایسے بندے کو نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت کو کچھ ملے گا اور نہ یہ کوئی مقصد ہے کہ مول خادم ایک تقریر کر کے سمجھے کہ میں عاشق کے رسول ہوں یا میں نے دین کا بڑا کام کر دیا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے کاب بن مالک ساریا جنگوں میں شامل ہوئے تو غزوہ تبو تو پیچھے رہ گئے پناہ دن حضور نہیں بولے ان آج حضور کے دین کو پیٹ کرنے والے مزاق کرنے والے ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق کے رسول کاب بن مالک بڑی بڑیا قربانیاں دیتی ہیں. لیکن جب پیچھے رہ گئے تو پناہ دن حضور نہیں بولے اور قرآن نے فرمایا کہ وہ لذیذ کھلے پو میرے مت کوئی مول خادم دو تقریریں کر کے ویل چیئر اور گاڑی میں بیٹھ کر آیا بڑی کمائی کی پھر اس کے بعد لنگر بھی کھایا پیسے بھی بٹورے دین نہ کوئی وفاق کرو میں تد تولا یستبدل قومن غیرکم ثم لا یت یہ مسلماناں کام نہ کیتا تے پھر ہو سکدا ہے امریکیاں نو رب ایمان دی توفیق دے تسی میں کدھر جاڑا اقبال ایویں نہیں بولیا اوتے اے آیا فتنہ طاہر کے افسانے سے اور پاسواں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بس کوئی مقصد نہیں ہے تسی آيو تے بس اٹھ کے چلے جاؤ تے پھر لنگر وال دھیان ہوے لنگر بھی پکیا گل جڑی میں کرنی ہو سننی جنوں جمائی آ نیند آنی وہ بے شک چلے جائے بہتر جمائی نہیں آئی اج کرتا بالکل ضرورت ہی نہیں ایسے بندی دی بلکل اسے بندے محفل بہن کی بالکل بجائے برکت ہوئے گی اج ان سنو ہی چیزاں بھول جائد کی میرے آکا نے فرمایا تصاؤ میرا شیتان فرمایا یہ جو جمائی آتی ہے یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتی اس واسطے میں گلوا ایک دو کے رہنا گلا بھی انہوں ہی کرنی توجہ ہوں میں خطبہ پڑھن لگا مرزائی قیامت تک مرزائی نواز جتنے بھی چوڑے چمار اسلام دے خلاف گلا کرنے حضور کی شان تو براہ براع جی پیر کتے نے جی موترا میرے بھی نہیں ہو سکے جس نے تاریخ اسلام نہیں نہ پڑھی تھی وہ سارے گاٹے مت لگے مسئلہ ختم نبوت پر سیدنا صدیقی اکبر سارے صحابہ جھونک دیتے ساری جھونک دیتی پوری سلطنت داوتے لا دیتے آج چوڑے چمار اٹھ کر کہتے ہیں میری گئیوں کے بارے میں نرم بات کرو میں نے کہا افضل الخلک بادر رسول جنہوں کے بارے داتا صاحب نے لکھا کہ اگر تو کامل سوفی دیکھنا چاہتا ہے صدی کے اکبر کو دیکھ سبحان اللہ آج صوفی ازم کے نام پر ایک عجیب و غریب چیز پھیلائی جا رہی ہے صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو دشمن رسول کو دھرتی پر برداشت نہیں کرتا سبحان اللہ آ, صوفی وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کامل صوفی ہاں پوری کشف معجوب شریف ایک کو جملہ لکھا آپ نے فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو سدی اکبر کو دیکھ وہ صوفی کون ہوتا ہے جو امریکی چرنوں میں جا کر چرے اور غیر ایمان کے جنادے نکال کر آئے تو جی اسلام تو امن کا درست دیتا ہے میں نے کہا صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا امن کا دیتا ہے اس واسطے اے جو کچھ بھی پھیلایا جا رہا میرے کو ایک جرمن صحافی نے سوال کیا وہ کہنے لگا کہ تھی دسو کہ اے اسلامی سکالر رابطہ ہے میں آ کر تاراض نہ میں گل کہنا کہ کرو سکالر نہیں وہ تیار کی جلیا ممتاز نال کھڑے ہوحمد اللہ الفک الک بر ول جام کبیر فیت ہل الدرر در الدایا ومن الدایا رسام مالکی و شافی احمد الام یقول الحسن بلا تف محمد ان حسن ابو یوسف ارب خطب سن کے نچن لگ پ فن اسلحیت لکل وجیز وسیعت البار الظخار ود المختار و قزائن السرار و تنویر البسار ورد من علام الغفار وفق القدير وزاد الفقیر وہ الْأَبْخُرِ وَمَجْمَعُ خورے و الدَّقَائِقِ انہورے الْحَقَائِقِ وَالْبَحْرُ الدقائے کے و تبین الحقائے کے وحرائے فائق فی ہل منیت ہو الْفَلَاحِ بہل الْفَتَّاحِ وَإِدَاحُ الْإِصْلَاحِ وَنُورُ الفلاح و داد و عیداح الصلاح المشکلات نوادر و نصاب المالی الف شافی المصفل مستفل مستصفل مجتبل منتقل صافی عدت النوازل الوان فا الوسائل صاف سائل بے المسائل و عمدت الواخر و خلاصت الوائل والا آلہی و صحبی و اہلی و حزبی مسابیح الدجا و مفاتیح الہدا لا سیما شیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکلت طرفین والخطنین الكریمین کل من هما نور العین و مجمع البحرین والا مجتہدی ملتہی و امت, امت, امت خصوصاً الارکان الارباطا والانوار اللامیت وابنہ الاکرم الغوث العظم زخیرت الاولیاء وطوفت الفقہا وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المحذب بکل زین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ لکد کان لگم فی رسول صدق الله العظیم و صدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وكلاء يرسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه و سلام عليك يا سيدي والا علی گوا صاب قیا حبی بلّہ اسلات و سلام علیہ گیا رسول اللہ والا عالی گوا صابقیا حبی رسول اللہ والا عالی گوا صابقیا خاطمن بندہ پروردگارم دم احمد نبی دوست دار چار یارم تاب مزہ حضرت سدی کخ سے حسن کمال محمد فاروق ذل جا ہو جلال محمد است عثمان زائے شمع جمال محمد است ہادر بہار باغ فسائل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعتوں کی بہت ہو چکی میں اب نعت شریف پڑی جا چکی جا میں اب تکلیف شروع کر رہا ہوں وہ بہت ہو چکے جس وانی گھڑی چمکا طیبا کا چان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی وہ تے تھے بھی کوئی نہیں سے تے حضرتِ حضرتِ عمر کہنے سن ابو, آتا آتا ابو بکر حردھی کہ حدرت آزاد حضرت چڑھے بڑی بڑی دنیا نس پی انہوں نے میرا پیو نے مر جان جن کے جلوے سے یہ منظر کائنات نے نہیں کہ ایک موٹے بن ہسن ہو گلام لوڈی کے شیر کرافی کی اسلام تو سامنے جرمن صحفی کہ یہ اسلام تو سامنے دسے کی نے جا تصایا میں بھی مل کے آیا سیف الک میں بھی ملیا قطر میں فرق گل میں چاد چاد لگا میری ایوے چادر نہیں دتی میرے و مولا جدو ظاہری دنیا تشریف لے جان لگے تو حضور نے تین گلا فرمائیاں اس بعد حضور گفتگو نہیں فرمائی ظاہری دنیا میں کہا ایک گل یہ عیز الفدے ماں کن تویز ہو میں تشریف لیا رہے جا رہا جا میرا نائب بنے بعد جتنے بھی وفد آسلم ہو غیر مسلم نبی کہ فرمایا میں کہ چادر سو منگ تھی دے دیں گے کیوں جی وہ بس نہیں جی ہوگی دو سوالوں تو ہاں دی بس ہو گئی دو سوال سمجھا میں گل جن کے ڈی چوک پاکستانی صحفی کہ کا گالی دینا چاہیے گستافی رسول کو بہت کچھ دینا چاہ میں چلنا پتہ ہی کوئی نہیں گل جن کے جلوے سے مرجائی جارد جارد خلی جارد خلی جارد پاک لگے جنگ یرمو جن کے جن چ... جن ابو جال کے بیٹے حضرت کرما گھوڑے تو تھلے آ گئے اسلام دی مخالفت کی کر دوں انہیں کہ موت بیٹھ سارے سارے نے کیا نہیںد کرو اسلام نوڑ پیور اسلام لڑن کا موقع ہے سب تہلے آپ ہرش بن ہشام بیت کی آپ امر بن اکرم بیت کی حضرت درار بن ادر بی باپ بیٹا دونوں شہید ہو گئے ابو جال دے پتر بھی شہید ہو گئے پوتر بھی آخری تو سانس لے رہے ہیں نا. حضرت خالدی رکھیا باپ بیٹے نو. حضرت اکرم اکھ کھولی انہوں نے خالد گوار بھی اسلام کے خلاف بڑا, بڑا کچھ کیتا. آج کیتا قیامت والے دن جن کے میں جان بچانے لگ پتر بھی دے دیتا خود بھی میں پڑھ کے نی نی نہیں جدو حالات ٹھیک نہ ہو گھوڑے تو تھلیا جا واپس کیوں جانا حالات ٹھیک کر کے جی حالات مسیحرارے بڑھے بھی آ گئے ہلاک نہیں آ گیا بہتر یہ بھی کہ اقبال کہ میں شیرے بےدار علامہ شیر گا میں تو کھانا سی گوشت میں نے کیا اللہ سے نہیں ڈرتے تم امتے ہو تم ہمیں کھاتے ہو شیر بےدار از فسونے محش خوش دین سمجھ نہ پیروں میں چالی دن بیٹھے رہے کہتے قبر والے کچھ نہیں دیتے میں خاجا صاحب کو پوچھا میں جی نبے لکھ کلمہ پڑھایا نے دسو قبر والے کچھ دین کے نہیں اور میں کیا بات کرتا گنج بخشے فیض عالم مزار مزار. شخ شاہبی سور وردی نا ای آیا شاہ رخ نے آلم نا آیا بابا فرید نا آیا آلہ حضرت نا آیا پھر میرے لیے شاہ نا آیا جہ چل کے لاہورا فقیر تو وہ ہوتا ہے فقیر امن جاتا ہے فرماؤ کاڑے تو کہنا میں نبی ہوں میں غلام باد اسلام کی ترجمانی وہ کر سکتا ہے جو کاڑے کو چیلنج کرے اسلام کی ترجمانی وہ نہیں کر سکتا جو یورپ جا کے تقریر کرے کافر کفر دے دو تو میری مسلمانی اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا جہاں کفر کسی کام کا استحسان کرے کہ چنگا ہے وہ بھی کفر کے قریب چلا جاتا ہے اسے واسطے علامہ اقبال بھی گیا نہ کر سکا مجھے جلوائے اقبال یورپ دی ایک چیز تعریف نہیں کی بالکل وہ پڑھ کے آیا آج جناب جہاں جانا رنگ درنگ واپس آد میں بتیاں بتی میں میں اقبال بتیاں نہیں ویکیاں دی ترقی نہیں دیکھی اقبال کہلویا خیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو جب زمستانی ہوا میں گھر تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب فریاد افرنگ ہو دلاویزی افرنگ فریاد شیر نہیں پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا چنگیزی افرنگ میں مارے باغ بتا بتاویرے جہاں کے الخابے گراؤ کھابے گراؤ کھابے جام خر کشبال واپس آ کے لگا میں ہوئے نہیں واپس آ کے یورپ تورپ جتنی دیر رہت پی گل ہو جا میں پڑھ رہا کیوں جی میں کتوں پڑھنا گیا کہنے لگا کیا, کیا, کیا پھر کی کٹے مدت محبے بو دام راج دانے دانے سے نو بو دام باغبانہ امتحانم کردان اور, گلستانم بودام گلستانم بودام کردان, کردان اور محرم ای گلستانم کردان گلستانے لال جارے عبرت جو گلے کاغذ شراب تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں آشیا برشافت اقبال کرنے لگا جناب میں پورا یورپ ایک بھی بندے کا پتر میں کی واپس آ گلستا رستان آشیا برسافے بستا کہ ساری سنداں لپیٹ کے منہ تاریخ لگا مدینہ پاک جہاں راہ جانا سوٹے جہاں درخت آشیاں بنا کے میں جی سلطنت سورج نگ روپا ہوا لایا ہونا کہ نبی وے سوفی وہ چل پائے لوگ نہ جاؤ انگریز مروا دینا لاہ فرمانت فقیری نہیں سکتی توجہ پیر میرے علی شاہ فرمان ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی میں گورڈے شریف تقریر کردیا انہوں نے سارے پیروں بیٹھے میں بولیا کوئی بو بول نہیں ساری کی آدت کرو ممتاز سارے وقت گزر گیا چنگا گزرے یا ماڑا گزریا وقت کی یہ خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے لیکن ہوں کہ جی لبے کا نعرہ سیاسی ہو گیا میں آپ گل کرو کہ وقت گزر گیا ہوں سیکھ دو چاہیے سی روڈ نہ کھڑے ہو جاندے کم از کم چامت تک نہ آدھو اس ویل <سؤال> آپ جانا ہاں جی پرچے نہ کٹے جان ممتاز دیا بس نواز نے اوباما کے لایا میں چم لیا توجہ نہیں سی دین پڑیا جی نہیں سی دین پڑیا تو پوچھ حضرت امیر بن ادی رات گستاخ عورت مار کے آئے سو نماز رسول اللہ پیچھے پڑی حضور نے اکھا کوئی نہیں اکھا کوئی نہیں جب نگاہ مبارک پڑی تو فرمایا تا بن مروان فرمایا زنانی مار زنانی مار آ گستاخ جج کہہ رہے ممتاز جب کہتا ہے مارا ہے تو ہم کیا کریں میں تم وہی کچھ کرو جو رسول اللہ نے فرمایا اے رہے ندی ممتاز جب کہتا ہے مارا تو ہم کیا کریں میں نے کہا عمیر بن ادی نے یہ تو نہیں کہا میں نے نہیں مارا جی مارایا آئے میرے ماں باپ آپ پر قربانوں مارا جب عمیر بن ادی یہ گل کی تھی مسجد نبی شریف کاری تاریخ ویسے بھی صاحب نہیں سن بولتے گل بھی بڑی ویڈیو ہو گئی رات ماہ بار عدالت اورت قتل ہو گئی مدینہ پا حضور رحمت اللہ لال امیم چلو کرن حضور دیا حکومت رسور اللہ گل تو پیسی بھی خاموشی والی سی بھائی اتنا وا واقعہ ہو گیا صاحبی دسے بھی نہیں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا, گیا. صاحب سارے پہلے بھی نہیں سن بول دے دنیا اور پتا جی پرندے بیٹھے لیکن خاموشی گئی نابینا صاحبی آب نے خود خاموشی توڑی, توڑی. آل آل آل دالت دالت آل اللہ حضور حکومت ماں اور آئے عدالت میں راتی دلانی مارا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا اور دلیل تو تھا اوباما نو خوش کر کے کھٹیا اور تھڈیاں نسل بھی بدبودار ہو گئی کیا مت <تصفح> تک ممتاز کا نام لوگتے رہے گیا اولاد پھٹے لے کس منہ کیا قیامت تک دور امت کا سامنا کرو نابینا صاحب بھی تو یہ گل کی میرے آتما مولا نے کیا فرمایا فرمایا کہ کمیر تو نے یہ سوچا کیا تو نے یہ سوچا کیا, کیا ہے جا. کہ گستاخ کو مارنے کے بعد قانون تو نے ہاتھ میں لیا ہے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ کریں گے اور میں لافیہ پر میں قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں کیوں جی میرے آقا مولا نے آگے کیا فرمایا وائے ممتاز اس لیے تیرے نعرے بھی لگتے ہیں تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی تیرے تصویریں بھی لوگ آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ممتاز ہے میرے آکر نے فرمایا و نصر اللہ و فرمایا جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماں برائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو میرے اس غلام کی اجازت کرو ایجو کچھ ممتاز نعرے لگے نا یہ حضور میں نے فرما دیا اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اپنی جی ممتاز کی تصویر جنہیں حضور کی عزت پہرا دیتا یہ تو پرانی ریت ہے کیوں جی ہزاروں صحابیات موجود سن ہزاروں کے لکھ بھی کام تھی تھوڑی دورے امریک لکھان صحابیات موجود سن جدو چاد آئی چاد انہوں نے عمر آج ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے فرمایا میں چادر ان میں امارا کودوں گا کہ وجہ فرمایا میدان دان نے رسول اللہ کا دفاع کیا زخمے جب جنگ مکی نے اگلی گل فرمایا اپنا پتر جلوایا بھی سہی نال کٹوایا بھی آپ کا جسم ایک ایک ٹکڑوں نے کٹیا ہتھا کت یا دے منل من کی منل یہاں تک کہ اس نے کاٹتے کاٹتے یہاں تک دونوں بازو کاٹ دیے اور پھر پاؤں کاٹتے کاٹتے سوری تک آپ کے پاؤں کٹ دیے. ہر بار پوچھتا تھا بتاؤ اتحش علمی رسول اللہ کہ میں کیا تی گواہ دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا کی اور میں کی بونکنا جا رہا پھر پوچھتا سر اتحش محمد اور رسول اللہ توں گی دینا کہ محمد اللہ کے رسول فرمایا ہاں روٹی نہ لبے انکار کر بیٹھنا میں بچا بستر بھی قسم کے گدے سے سونے والے بندے قسم کے کھانے کھان والے کی پتا اج بھی قسم کے کھانے کھا کے مربو پھر بھی دین کا کام نہ اوکھا ویلا آوے تے مسیح کے سپیکر بھی پولیس نا دے ساری مل گئی مسیح کھا اوکھا ویڑا آیا ہتکڑیاں سپیکر پولیس کے حوالے کر دیتے آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے اگ جی <interferes> <beer> آ رہی اور کہن لگا ارے اڑو اڑو پنچیو جب پنکھ تمہارے ساتھ اور جلو اور درخت نہیں چل سکتا نس جاؤ اگیا میں کھایا میوا کھادا اس درخت اور ناس کیے سب سب تو ہمارا دھرم یہی چل جانا جی مولانا تجیے جیلا جی ہو آئے ہو شان گٹی بد دی ہے پوچھ لو میرے دوانا تلوار دھی ش لکھ سی وفیل جگو نے بڑا ایب ہے جو کبھی دھویا نہیں جا سکتا آگے پڑھنا عزت ہے اور ول مارو بل جب نے جتنا بھی کائنات میں تلوار کے شیر لکھے تھے حضرت تلوار کون لے گا یہ تلوار صوفیاء کے کم ہے اخلاق سے بات کرنا میں کہا حضور فرما رہے نے تلوار کون لوگ پوترا سیل کا بزرگ گئے فرمایا جدو نا تے رسول اللہ دے اشارے گئے بستری لوٹے لے کے نہیں گئے ہاں خان دا شکار کر کے آرے سا. دروازے ہوتے بند کرو یار کہ بند کرو ہلاکو خان کا پوترا شکار کر کے آیا انہیں دروازے فقیر بے نواب کھڑا اس طرح لوٹا بھی کوئی نہیں نہ پیچھے پانچ چھ بندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں ما سے آئے مزاق شکاری کتے سن لگا فکیرہ دس ہوئے میرے کتے دی دم چنگی, جنگی چنگی جنگی یا تیری داڑھی چنگی آپ نے فرمایا جیت کہ جب کتا خدمت کر کے تینو راضی کر دے مالک نو تین میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکا تا پھر تو تیرے کتے دی دم چنگی میں اپنے مالک نو راضی کر لوا تا پھر میری داڑھی چنگی نے ترار کرنا آپ کا وسال ہو گیا آپ نے پترایا تک ادار خان کو میرا وعدہ یاد کرانا ہے آپ کا پتھر گیا فقیر کا ت گو د خان کو آئے کہا جب آیا جناب سارے ہی مسلمان ہو گئے یقین <تصفيق> رکھنا جس فکیر برباد کیا کی کرنا اعلان کر جس دن میں کشتی کرنا یہ فکیر ہے حضور ہے تو خودکشی پروائے چڈ تین پتہ نہیں گل بھی ہو رہے تینزور فکیر مرد فکیر میں گوڑے اپنی پاور نہ تھوڑے جناب یہ تو گل نہیں سی میں کر ایلان ہو گیا فلانے دن کشتی ہونی ایک عجیب کشتی دا منظر بنیا ادھر وہ نکلیا ادھر پگڑی بدی ہوئی تے کھونڈی پگڑی ہوئی اے نکل انوکھی وجہ سارے زمانے سے نرالے ہیں اللہی یاشک کون سی بستی کے رہنے والے ہیں اور شما کشتا کو جلا سکتی ہے موجے کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں وہ قریب آئے تو اینجن کر دے پہلوان تو آپ سر جھکائے ہوئے خونیا جب قریب آئے تو آپ نے ایک چنڈ ماری انہیں جو لوٹے مسترے کدی نہیں تبلیغ اس پیچھے پاور آن رسول پیر میرا نیشا اپنی پاور نال چلیا پتوں گولڈے کو حضور شہید کر دیں گے شہید کر دیں گے کوئی نہ آیا پھر میرے علی شاہ صاحب چونڈی پائی حضور قلم نہ چل رہا آپ نے گل کی فرمایاستر تھوڑا چلیا سالک کا حکم ساحان گل آپ نے فرمایا نا آخری نبی تو میرا لا مرد بھی زندہ کرے فرمایا مالکا آڈر سی بھائی جو کہے گا تو کر کے کھا دیں کیوں جی یورپ دیا دو بتیاں کو متاثر ہو جائے وہ اسلام کو بلے جڑا تگار خان دے دروازے تے جا کی بھی been, äh, loof, او دے جناب کرو خر نہ ہو جاتا دربار آپ دی پھٹی ہوئی پگڑی سی si. دندانے پی ہوئے تلوار سے آپ تے تحر لگے اٹھ کھڑے ہوئے وہ ہس دے سارے وزیر انہوں نے کیا کی ہوا کرسی سونے کی نہیں آپ نے کرنا جس انہاں پڑیا نگاہ سونے سونے میں جہاں سونے ایمان ویچتے چاہ دیا پیالیاں کی اسلام نے کی اسلام کا کام کرنا ادارا نو کلم پھر اداکار ہی اینج نہیں کنجری رہے اینج نہیں پکی بات فقیر کرائی لیکن بلییا بنا کے آ با, با, با, با. کیا ہو جی؟ اور اے مولانا روم ایک بغداد فترے چبتلا ہو گیا حضرت جنہیں بغدادی کو لوگ آئے. جناب میں سارے فقیرانگا تھی سارے فقیر تکڑے ہو اور سارے فقیر تکڑے ہو تخت بلکیس بھی تو کوئی لیاؤ نا لیکن فکیر بھی کوئی ہو فکیری دکھاؤ سارے ہاں جی بالکل میں سارے فکیر چونڈی پا رہا اور دتا صاحب جہ شاہ صاحب رہ سال اجن بلا چاہیے بلایا ہی میں جما میرے پچھے پڑھے دو تین جمے پہلے میں چونڈی پا دکھا یا کہو فقیری کوئی نہیں یا شاہ جیٹا ویسی تو امیر یارویں والے پیرا نہ رابطہ ہے دادا صاحب بیٹھے ہوں رابط ہے معاملہ جان میں میرے دعا نہیں منگتے کہنے گلے پتا میں ڈر ایک دفعہ پیسے لیا پنجا نوٹ اتنے سارے لگے لو جی قبول کرو میں شاہ جی کیوں کہ نہیں منیا ویسے کچھ تو من میں الٹایا ہوئے میں پہلے ہی الٹیا ہوا میرے بارے میں شاہ جی سی کرا جی شاہ جی میں اس ویسے رسول اللہ کی چاند ہے فرمان لگے خود چاہتے کہ میری امت لبا کا نارا لگا نبے نبے نبے نبے نبے یا رسول اللہ نبے یار رسول خبر ہے بیٹھ جاؤ دتا صاحب ایک انگریز کی قبر ہے وہ اگریز انہوں دے ہاتھ مسلمان ہو گیا جیڑے اپنے آپ بڑا کچھ کہ جب مسلمان ہویا تو انگریز لگا یار میں پڑھیا کہ بھائی آصف بن برفی تخت بن لے آئے ایک روایت کے مطابق اد لمبا اد چوڑا ابھی گز اچا اک جبکٹ تو پہلے لے آئے وہ کہ دسو کہڑی پاور لا لیا انہوں بچار کی جب دینا تین دن کے اجتماع ایک مولوی بھی, بھی کرے کہ حضور کا چہرہ انور ایسا تھا کہ جی مولا علی بلی. مولا علی کی فرماندے حضور کا چہرہ انور کیسا تھا حضور کا مبارک ہاتھ کیسا تھا حضور چلتے کیسے تھے مورے نبوبت کیا تھی حضور سخی کتنے تھے حضور کا لہجہ کیسا تھا پیر میرے لیے شادی نات پڑھ دینا مولوی تو نات لکھی کوئی نہیں شادی بابے ہاں جی اپنے بابے دار نات نماز نہیں پکی اقبال نمازیں پڑھتے نماز کا شوق ہو میری نماز کا امام میرا قیام ابی طالب قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وقان رباک من القوم ولم یکن بالجادل قدد ولا بالسبت کان رجل انشارا ولم یکن بالمتحم ولا بالمکلسم وقان في وجہی تدبیر افید و مشرب ادعج العین احضب الاشفار جلیل المشاشر ولکتد اجرد بو مصروبت شسن القفین ولکتد نماً ماری قطن اکرم ہو مشیر مرا بداہن کیوں جی؟ کیوں جی؟ فرماندین جی فر فر حضور دا رنگ مبارک بھی سی. حضور دیا اونگلیاں بھی فرمایا رسول اللہ جفا چلتے سن تے پتا لگتا سی زمین سمٹ کے پیرا تھلے زمین سمٹ کے آدھی حضور ایسے آن فرمایا حضور تو وڈا میں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا انہیں مامی حسن بھی ادیش پہلے مولا علی دی انہیں امام حسن کی کہنے میرے نانا جان کی وجہ سے تو جو جی انیل جی حسن ابن علی بنا بھی حال و وصافن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتا یصف علی منها تعلق به فقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلؤ لؤلؤ بجوه تلؤلؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظیم العامد رجل الشار ان فرقت عقیقت فرک اللی جاو شی شدو نئیں وفرہ ہو ارل وسی جبین اگجل حوااد بے سوواا من غیرےکررنے بائےہماہرکن ی درل غہ وہ اپنالہریل لہوں نورئی یخ سے بہو معلم ہہماللوش قسلے حياتے صہل خطہہے د ال فیں و فن جلاسستان دقیجل مصر بے کاہ انناہ اونوں کاہوجیدو دہ تنفی سفائل فد دے موقعہ دللو سوال ببتے و صے آریی تو صدرے وہ آے تو ماہ پائیںہمن کے بہیں تہملکر دیس انورو متجرہے موئولں ما بہیں ن مبتے وصورے بشارارےجری۔ کل ختے ہریہ صن وال ب ما سے اضے کا آش آائیں والمن کے بہیں والے صدرے تعویلوں زند رہپ رہتے شخصول کا فنول کاائیں شائ نقراب او کال سائلہقراب۔ من سبب نماً نظر نظر ہی ملک ترجمہ پیر میرے لیے شاد کیا سرام تلاد ہی, ہی تو نظرت ہی نینا دیا فوجڑیاں تو ابرو میادے تیر چھٹن لب سر لال یمن چن موتی دیا ہلڑیاں سورت نان جانا آخان جانان کے جانے جہان آ سچ آخان درب دی شان آ شان سب بڑیا یہ صورت ہے علماء, مشایف, جناب, شاجی, سالک, مجروب, سارے آ گئے بھی آ گئے میں کتا پا کے سا میں آ گیا مقصد کی وے کتنے خرچے کر سورت شالا پیشے نظر رہے وقت نظر روز حشر سب تدری یہ تیاری ہے حضور نے پوچھ لیا تیرے کو ٹائم ہی سی میرے واسطے توں تو بچی پالد رہا تلاٹ ہی بنا دیا ایتو پلاٹ ہی کوئی نہیں لال منہ چلے گئے بھی مٹی پا نے یار بھی مٹی پا پھر رسول اللہ نے مت کسی کے کان بند کر دو ہاں مارن والا بھی کوئی نہیں حبیب بن زید آگے چ پی ہوئے سن اتنا جسم کے کنالا بڑیاں کوٹیاں جان دے مطلب بندہ انگھٹے چمنا چھڑ دے اور جان دے مطلب جان رحمت نہ جان دے مطلب میلاد نہ کرو جلو تو ڈبل ملاز کرنے چاہیے وہ بھی تین جہے ڈبیا ستنے پہن تیرا شکر ہے میں قابل تو کوئی بھی غیر جی؟ جی؟ मैن, مستحق بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی میں روپیہ نو... دے دکھا جی بالکل رو کے کہہ لگے یار جو کچھ مینو ملیا میں اور میں روپیہ غیر مستحق نو دے دا میں اربا روپیہ رب دیں کوئی مستحکہ چمنے چڑ دے بلکہ اتو لیا کے چمے پتہ نبی پیار سمجھو سوچو مولوی ملوانے کون دوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں داتا صاحب نے کشف ماضی شریف کیا ایڈا وڈا ڈیرہ بابے ہمیں نہیں لایا ہے جی دادا صاحب لکھی ہے کسے نے لکھی اگر لکھی ہوئی تو میں مان لو گا میں توبہ کر لوں گا شاہ جی, جی، دادا صاحب صرف کشمل بہادر شریف لم ولی کی ساری زندگی حضور کے اخسانس برابر نہیں ولی کی ساری زندگی یعنی دادا صاحب دی اپنی زندگی حضور کے سانس برابر نہیں یارویں سلطان الگ حدور دانس برابر نہیں مجد ال کسانی ساری زندگی حدور دیکھ سانس برابر نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی ساری زندگی حضور برابر نہیں پیر میرا شاہ کی ساری زندگی تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم تیرا مد خاں ہر نبیوں بلی ہے جس کے لیے ارش آزم دوسرا ربیلا مکان کی گلیے میں کیوں کر کہوں یا حبیبی اب اس اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سبا ہے مجھے سر سرے سر دشت طیبا اسی سے کلی میرے دل کی کھڑی ہے تیرے چاروں یکدم ہے یکجان یک دل ابو بکر فاروق اسما علی ہے اللہ پھر شفاعت کی کال کیوں کی تھی رویا رویا نہیں تھا شفات کے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کیا تمنا ہے فرما یہ روز معاشر تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی کیا ہی قبضہ شفاعت ہے تمہاری حضور کی شفاعت ایسی ہے رویا رویا نے پترا ایک کیڑی گال میری جی اگر اجازت ہوتے میں بڑا مہزب علاقہ سمجھا جاتا ہے جتے بندے حص ختم ہو جائے کہ بڑے مہزب لوگ ہاں جی جلو سدیقی اکبر افضل الخلق سارا کچھ دے کے بھی کئی سب لڑائے تھے حرکت بھی نہ کی تھی پر کیوں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ کیڑا کیڑا ایڈا مہذب ہوئے جیڑا کہنا درود پڑا گیا تو میری نماز خلا لایا میں مولا علی کو پوچھا میں نے کہا دروت تو برا براہ ہے حضور کی نیند پر علی نے ایسے نہیں کیا اثر رہی مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر بلکہ کار میں جان ان کے دے چکے اور اس سے جان تو جان فروز گرن کی ہے ہاتھ نے جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض اصل الرسل بندگی اتھے امام تتین سفکی کا میں قلم توڑ دیتا فرمایا مبالغہ مبالغہ مبالغہ مبالغہ مبالغہ پھر مبالغہ میرا فتویٰ نہیں مبالغہ کر دے بلام تقرین میں مبالغہ بیان رہا تھا میری کتاب لمبی ہو جانی سونا ہے مسلمان جناب پیسے بڑی شام بیان کر سو شریف اٹھ کے حق ادا کی حج امریک کی ستر ستر دخم لگے ہوئے <advisory> ہاتھے ٹیلے چڑھنے لگے ہوابی بہ جاؤ یار میرا تا سر فٹیا نہ ستر زخم لگے پٹیا ہوا کسی محفل کردے گھر واپس جانے ستر زخم لگے کہ ادور سان اسلام نے کی دتا ہے ویکیا میرا کی بن گیا میں ادور رنجی رہنا ہے ساری زندگی این جی رہنا صحابہ قانن، قانن، قانن، قانن اسی بن عبید اللہ کا میں نے میدان نبی دا دفاع کی دے ہاتھ جی؟ بھی چل حضور میں تو بڑا کچھ ہو گیا قبول اتنا ہی کر لو پھر جنت کم ملی بیان کر دوں گل بڑی عجیب ہے کہ محمد سے وفاتوں نے اقبال میں گپ نہیں لائی میرے آقا نے فرمایا اس حالت نے اپنے لبی کی خدمت کی جنت چھک کے اپنی طرف لیا ہاں وجہ بھائی وجوب انفاج او, او ادھا انفاج عجیب ہی بن گیا. فائل کہتے نبی کچھ نہیں دے سکتا میں ہاں جی نبی کے بارے میں بات نہیں ہے جو نبی سے وفا کرے حضور فرماتے او جب اطلح تو میں جنت کو کھینچ کر تنخواہ اپنی طرح لایا ہے دروزے جا کڑکائے پیو مار دیتے گھوڑے سٹ دیتے دریاوا گھوڑے سٹ دیتے لکھا کے لشکر جا گز ستر ستر زخم لگے مسلح کرا بیٹھے اپنے جسما صحابہ حق سے صحابہ بھی ادا نہ کرتا تمام امام قتی صدی سب کی قلم اگ توڑ دتا پر میں پھر کائنات میں اور کون انسان ہے جو حضور کا حق ادا کرتا لیکن ربیع روز شریف آئے تو اے نہیں مطلب حق اسی نہیں ادا کر سکے امام امام ہومام وہ نہیں ہوں جہاں کینیڈا چ پڑھ کے امام نے یہ فتوا نہیں دا صابج حق ادا نہ کر سکے ہاتھ کے بہ جائیے نہ بلاکن حسب طاقت ہی لیکن جو کر سکتا ہے وہ تو کرے ممتاز کی کی طرح آخری گل میں ختم حضور کرنا دادا جنڈا ہی مولانا سفدر پی رجاشا اتنی بیٹھے اگر یہ میں بات استاد جی گل की کی میں نہیں پڑھیا تاریخ اسلام کسی صحابی کون وہ پوچھتے سنو یار دسو جس نبی پڑھے سنارا دن ویک رات ویکتے ہو نہ سمندر آؤ فٹیا ہو گزلوں میں گھوڑے ہو گھوڑے یار اس نبی کی شام سے دسو خالد بن ولید رومی جب جنگ کرنے جا رہے سن تو رومی سے بس الار کرنے لگا خالد کی ہوا شان کی ہوئے آپ نے فرمایا جلیا ٹائم کوئی نہیں ایک گل یاد رکھی السل قدر المرسل والا وہ تو بھیجنے والے کی شان بند کرائے بندہ دینی کرتا میں سامنے آ رہا گل کرنی تین قتل بھی نہ کری جھوٹ بھی نہ بولی دس بھائی کی گل کو سوال کرنا ہے کہ تڈے نبی اللہ نے آسمان تو تلوار کوئی لازل کی تلوار تلوار آ گیا اللہ میں کلو پڑا تو کی بڑے گا میں بس جی. اس بعد بس ہٹ جاؤ پیچھے شیر پڑھا اس نے یوسف پہ کٹی مسرا دا مسئلہ سال امریکہ ممتاز کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے میں کل کی پڑیا چلیا ہاں جی نے جدو حضور کی گل آوے دو جہان چلے جانے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ہے پاکستان کرنا سارے بڑے قید ہے سارے جہان بھی حضور دی عزت کے مقابلے چلے جان تو پھر بھی جہاں ہمیں لیا اسلام مت پڑھاؤ اسلام وہ جو صاحب دے کر رسول اللہ کو اکبال کے تھوڑا جہا منگی تا گھر بیٹھ کے ٹنگا کم گیا اسلام کدی بدر جا جا دے ل کرنا حالات نہیں ٹھیک حالات کد بھی ٹھیک نہیں ہوئے اقبال ذرہ عشق نبی اتنا ذرہ ضرور منگی کہ میں کھڑا ہویا ہوا مت تک جہاں ادو گیز پیرا دے وہ ہو جائے اتنا عشق ضرور منگا اقبال نے ذرا منگیا میں پوری سلطنت ناراض کر دیتا میں نہیں ویک سوہاں پر ذرا عشق نبی ایسی اہم پاکستان بنا کے دے کے جا متا کہ حضر کی عزت پیرا دے اگر مگر نہ کرنا قائد اعظم میری طرح علم پہلی ہو نہیں جی بڑا لمبا میں ڈی چوکے دام دس آف ہی آیا اللہ مینو سمجھ نہیں لگی بیٹھے میں اسے پاور جس پاور سے گل جہاں اقبال کہ میں پورا جہان پھرا مینا مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جن موت ویک پیچھے ہٹی ہوج اقبال دہا ہوں میں سارے منڈے لے ڈی چوک والے گھر لے جانے سن میں آنڈے جنہوں ویک کے موت پیچھے ہٹی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 حضرت صاحب کا مدینہ منورا سی حضور پھر کے اکبر دی خلافت نبی شریف حاضری تو بعد نفل پڑ رہے سن حضرت مر آ گئے جنا کوئی لگتا ہے تازہ تازہ پیرا دے آیا نبی عزت فرما میں حضرت پیشانی چاہیے گل اللہ, اللہ اسی بھی یا اللہ شکر ہے ممتاز تو دعا منگی الحمدللہ للہ ہلبی لم یوم ارانی محمد الرحمن یا اللہ تیرا شکر ہے اس وقت تک موت نہیں دیتی جدو تک میں امت چاہیے درد اٹھا ممتاز تو بل دیتا ہے ممتاز دی پرورش کی پیو نے چندہ منگیا تیاری گل کے ممتاز دے خلاف سا تیر گھر بل آیا کوئی خوف خدا کر جے قیامت والے دن ممتاز ممتازی چا خرا ہوا ہٹو بھائی حضور تشریف لے لیا کس منہ گا حضور میری سفارش کرو ممتاز تے کھڑا ممتاز جے دیتا یا رسول یارسی وہ عاشق ہے پیرا تو نہ دے سکیا گردن تے میں کٹائی میرے کھڑا بھی نہ ہو سکیا کی کمے گا پھر قیامت والے دن ممتاز نے تیرے خلاف کر دی اور دربارے سالت کر دی میرے نہیں ہو سکیا میرے خلاف گلاب دیں بندے بڑا ہاں جی اے مسئلہ سی. بھی سیاسی مرد بناؤ اس کو یہ قیامت تک حضور کی پہرے ہونے غازی تنویر احمد قادری لاہور بیٹھا مروایا میں تکریر علم شورا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا میں میںنگ لگ گیا دکان گل لمبی میں گیڈ ادھر کڑی پارک کی میں جا چڑیا کہ منہوس میری کچھ چاند سا یہ کت چھ فٹ دو کشمیری اسمبلی دی امی جان نے میرے واسطے گیو بیجا گان کا دیسی گیو بھی بیجا نال مکھن بھی بیجا اس بابے نو دینا جا کے جڑا میرے پاس کا نام لینا گلے دیسی گھی ہے ویسے کریم گند ما کے امیجی اسلام کی بھائی پچھلے بارہ نومبر سوٹ بھی لے کے آیا تنویر صاحب مولانا جا کے دینا میرا استعمال چھوٹا گل بھی ہو رہے جا بندہ ایمی میں تو سر آم گل کر رہا غازی تنویر پہلے بھی تیری خواب میں شاخ ممتاز بیٹھا دل ہیں ایک, بیٹھے, ایک, تے ایک تے تو فلاح باٹھا ایک عامر عبد بیٹھا ہے ایک توڑی لگے میں دکان تا ہر ہفتے میرے کو جفریل آن اوکے انسان کا پتر بن حدور آخری نبی چپلا مار کی کھوتیا ہاں ہاں چھڈ دیا نہیں میرے کو جدو اڑ گیا تو میں چورا اتنے بدے ہوئے کہسکایا ہلیا میں جبرین نہیں سی کہ محمد اربی شیر آ رہا ماریا گڑا دوسرا مارا کہنے تین ناری ڈیر ہو گیا میں ستا گن کے مارے پانچ چار میں کہا کیوں مارے ممتاز جی مارے سن تو میں گیا پورے میں یورپ والے تا بھائی میں چار منٹ ستائی کنج مارے میں آج مارے جی ایم ایم پانچ تیارے سٹے جی ایم ایم عالم پانچ تیارے سٹے پینٹ کی جانگے بات اچھی خالص خوراک بھی کھائے اچھی تو ملاوٹ والی خالص خوراک ملتی امریکی برطانوی جتنے چوڑے چمار ہے موتی گان در پینے والا ہندو سمجھا سمجھا اے سارے ہو گیا میں نہیں ہی تا اے سی کی امران سے نہیں پتا ایم اے مالم کتنے دفن ہو لگ جا بڑا اسلام والا ایئر مارشل انور شمیم سی دور زیاؤ دی بیوی بی بی بی بی نے اس طرح خزانہ نہیں کرم واسطے پیارے رکھے جیا نے جبری رٹائر کر دیا ایسی جیاک بڑا موومنٹ جاؤ لاک نے جبری رٹائر کہ میری جنانی کی گل کیوں نہیں اکلے چ نہیں پانچ وہ کہنے لگا گلے گل وہ لگا میں لے میں کہنے لگے دادا صاحب کی گل تو اور سیا مکمل کرنا اگریز ہاتھ کلمہ پڑ گیا کہ آصف بن برخیہ تخت کے میں لے آیا تخایا نبی آصف نہیں دے نبی دی پاور من کرتے نال بسترے بچارا چائی پا لاہور آیا پھر دتا صاحب کے باہر لگیا میں مختصر کر دا صاحب نے خود کن نپیا دا اے کو تو سوال کیا نہیں وہ لگا میں بڑا مشرق شرک بھی بدبو بھی بڑی عجیب ہو خوشبو آئی روکو گی میں جانا وہ روکی نال گی نس بھئی بھائی بھئی یہ شرک ہو رہا ہے یہاں چھولے تسیم ہو رہے تھے یا ہو رہا تھا یا دال تقسیم ہو رہی تھی لیلا دتا بھی گل تے گریب نو خوا نہ سجا دیہڑی جاؤ رات جا روٹی لے لو روٹی لے لو کام دیتا ہے ختم لگا جدو دروازے اسلام کدی اپنی کانڈ نہیں لگن دے ہاں قیامت تک بولی خاطم کمیل ہے اس کو نہیں اسلام کی خدمت ہو سکتی تی نہیں چاہیے اسلام دیا توڑے موڑے میرے ہاتھ پاور کوئی نہیں میں بڑا بہت دل خالد بن ولید کی شجاعت شماس بن عثمان کا کرے حضرت حاقی کیوں جی میں مسکین آدمی ہوں میں بہ کے روٹی کھا سکو میرے کو دن کا کام نہیں میں اپنی انگریز کو بابا جی پوچھنے لگے ٹھڈا پینا ٹھڈے کے جی تینا پیڑ اینج کی چا دی پیالی ہاتھ اگریز بھی ڈش آیا گیا با... بابا تو سان نہیں پتا ہوش ہویا انہوں نے کہا میرا اسلام ایک سوال سی, سی کہ تخت بلکی آیا تھی تو جواب نہ دے سکے اے پیالی ویخی نے اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے لندن میرے بابا جی نے پیالی کے پیالی لیامت تک جدو بھی اسلام سے اور آیا فکیر اسلام علاقو خان کے پو پوترے چنڈی نہیں ماری اور فومنات دا مندر بھی خاجا ملسم سرکانی نے کورتے نے کرا ماری دزری نتارویں شکست لگی انہیں کہا یار لا بابے کرتے سارے فقیر آؤ میدان اتے لیا نظام مستفا ایتھے شاہ جی ہاں جی بڑی سارے فکیر آؤ میدان چور کا تخت لیاؤ بالی خادم جھاڑو مسیحی دینا ہے فکر آؤ سارے تخت حضور تاکہ دوبارہ کوئی ممتاز کادری ن تک نہ لے لے جائے رہے گا ہوں میںبا کہ یار سولہ کہنا کھڑے نہیں ہونا یہ نارا ہے اس بالی الریف کا جلوس کرنا دادا صاحب تو لے کے سملی حالت ہے حکومت نو کچھ نہیں کہنا کسی بھی کچھ نہیں کہنا صرف اتنا کہنا کیا ہی ذوق قبضہ شفاعت ہے تمہاری ہمائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ